دو و جبان دو و جبان دا, دا عطف جوازان من ندا وقد الفعل لقیام جوازان من و, و, واجب و سر مرتبہ امر مرتبہ ذات داری طریقے په فلا بندي صفات تا خاص پن جوازان دی ویل خاص پن واجبان اوجبان دی ویل خو واجبان او جاي ځان وی دی ویل امر کبا دي ذات داری ځکه کې موصوف تا دې ووجه باندې چې مرتبہ ذات داری یا دې سات کوځي باندې وکښو ده به شو فی مثل و این احد من المشتکین است ادیب مثل بندے معنی دا مطلب کی دا ترکیب بھی ہے جس ترکیب میں مثل ترکیب بھی و دو گدے شی کارینا دالو کہ ان این دا او ان شرطیا تو سولی دی کتاب اچھا داخل ہے لی تو فعل بندے داخل ہے ری دا, دا, دا, دا, دا, دا دو شی این شرطیا بچا داخل لا اس সম্বন্ধে داخل تا کلل دی خبرے دا کارینا دو دیدا دے فعل اخذ د نهبد استجاره کا چکم د د ک مقام د س ممسد ده اله دا, دا مفسر ده ز واصل تر کب دادي و نیست تجاره کا أحد من الم مشک استجار کا چې د و نیستجاره کادون شو د د ووج دا دا فیل د دغ استجاره کا دپ ک بان شو د تجاره کا اگر اپنی تو اس دا، اگر انا بعد این شرطیات رو گئی و صدمصات چکندہ رو گئی کرینا موجودا لہا کئی مکامی موجود خاضر چکندہ دا, دا واجب کلا کلا دا سات لائشی چی و فعل من رافع دے فعل و فعل تدور خاضر شی و بندے فی مثل نعم فمثل دے نعم شیلی من قالا اگر چاپا حق شیص راوی اقام زیدون رکھ مقام جی تول بارت حلی سیرت میں بارت خشیل ویجی ووجبن جیم دا اتصاب و جوازن ووجبن علا انہما مزدران ہے دا نصب دی جوازن و دی وجبن چی دا دا بینا پا دے بند دا, دا کی دوڑے مسادر دی من دامت تک جی مفل مطلق کی دی دکول دی پرشی یخزفو دا بیویدہ سے تک دی عبارک سی ای یخزفو خصفا جائزا و واجبا دا گئی تکبیر سن انما کان الخصف و واجبا وجبان ای وجود مفسر مفسر ذکا مکان ظاہر تفصیل ذکر کہ تت ظاہر روڑے دا کنا لو غرض دینہ تفسیر تے مقدر دا فلو ازہرته اس کچر تا تدا ظاہر کے ددے وی کہ لام تو احتج حجت پیش نہ کریسی اله مفسر کچر تا تدا ظاہر جو ذکر کیلے مواصت ذراست جو حجات نستلا بل ال ان الابهام المحود ذکا ا الابهام تی کیم محواج دہ من حاجہ کی رئیلہ تفسیر دہ انما کان لعجل المقدر ندہ مگر آدل مقدر دے وجہ ندہ دائیوی چوہو معا الاسحار وہ کا چرتا ظاہری کہ لا ابحاما بہو ابحام نشتا دہ دے تقدیر دے وجہ نرغلہ دہ والغرد من الابحام وہ غرص دے ابحام نسدہ سمت تفسیر اورا اول دے ابحام سے ذکر کر ایک ان آبادی بیا تفسیر ذکر کرو ذکر ذکر یہ نفر وبرام سے کے سن شوق علم, علم مقصود, مقصود کی میں علم دی دینا شب شعب شاہد شید بے چکلہ جدتا تفسیر ہوکے کانیدائی پنافر شوہ کے شید و ایزاں اپلا دا حبر ادفی ذکر شای مرتین ہے پا ذکر دیشی سے مرتین ہے کہ دواتا لایو شای ذکر کے توقیدن آشکورت توقیدوی لیسا فی ذکر ہی مرتن کہ دا نکی زی پا ذکر سے مرتن چیو دا ذکر کے پاس تا حبر اندیشی دواتا لاشی دامتا جدر افہامو پا بیاد ن فیم مثل واما خصف الفعلہ سبیل الوجوب ہر جہازم تفعلہ بطریقہ دا وجوب صرف فی کل موزعین تب ہر اغضیف سے تعلہو مفسر چردہ برا مفسر یای کاریناوی مفسر یای کہ قولی تعالی وین احد من المشتیکین استجارہ کا احد چیدہ دا مرفوضہ دا انہو فاعل و فعل مخزوف دا فاعل دا فی المخزوف ان استجارہ کا احد وَإِنَّمَا وَجَبَ خَصْفُهُ خَصَفِ وَاجِبًا لأنه فَصَّرًا ذكر جدي يتفسير کرده هذا الفعل جده فعل بعده بده دي ناكيرو غلا ده التفسير تفسير يکرده فلو اوتي بيه اسفا كتر تقب دقفل بنوشي لازم جمع المفسر والمفسر بجمع دي مفسر و دي مفسر روشي وهو غير جاد انداجيه ساندور ذكر المفسر ذكر جدي ذكر دي مفسر يسير حشو مکلنا خبر فعندرفي المخزون دسه منول جدا مبتداه مخزون هيذا خبر هي مخزون دسه دا منول بلا زكا لان انجد حرف شرط وحروف فتي لي يجب تواجب ان تدخل على الفعل لفظا او تقديرا ذاك دا ابتدى داخلي في في مندليا ولازم في يو تقديرا وذا دليل لخبر جديد نواد في مقدر قولوہ دا قوزی قولو وقد یخذفانے کلک اللہ خاتف فعلی مانے وقد یخذف الفعل والفعل جميعاً فی با فی جواب من قال فجواب دی اکساری سیچے اخصول کردہ اقام زیدن ایا زید دلو دا فیقالو فی جوابی نعم سمتب ای نعم اقام زیدن فیجود خذف الفعل والفعل ویجود اظہار ہمار اظہار یجید دا وینما قد در جملہ الفعلی جملہ فعلی, فعلی ایک ورد ل الاسميه اسميانو اج مبتدا و خبر وليكون الجوال مطابقا للسوال لدينا بنا کہ جي دجواب جي ڪندا مطابق جي جی سوال جيڪا قولي اقامه زيد يوم کرا دا جواب ۾ ٿرائي تي جی قام زيد دن ۾ سيڪنا هي جملي سي ريه مطابق جي جواب ۽ سوال مان شروطي جيڪا چادو کي مفدا خبر قام خا زيد ۽ قائم ٿندي ويلي ٿا